بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحده صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جنده وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام لا نبی بعد محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ کے پہلے حصے سے مقدمے میں ہمارا سبق جاری ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباب میں ہم یہ بتا آ رہے ہیں کہ اس کتاب میں موجود جو افکار ہیں یہ چھ مرحلوں میں پروان چڑھے ہیں دو مرحلوں کا ذکر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں آج اس سبق میں تیسرے مرحلے کا ذکر ہے جو کہ لندن میں ہے اور انیس سو کا سال ہے استاد ابو مصعب صوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انیس سو چھیانوے کے اواخر تھے کہ میں الجزائر میں جو جہادی چنگاری بھڑک اٹھی تھی اور جو جہادی تحریک وہاں شروع ہو چکی تھی اس میں داخل ہو گیا اور میں اس جہاد میں الجزائر کے بعض ان ساتھیوں کے ذریعے داخل ہوا جن سے میرے پرانے تعلقات تھے افغانستان میں ان کے ذریعے سے میں الجزائری جہاد میں شعبہ ابلاغ میں داخل ہوا دعوت اور نشر و اشاعت کے شعبے میں ہم کام کرتے تھے چونکہ وہ میرے دوست لندن میں رہتے تھے اس شعبہ ابلاغ کا کام کرنے والے تو میں بھی لندن چلا گیا وہاں جا کر ہم نے کام کیا الجزائر میں جو جہاد ہوا ہے یہ مختلف موڑوں سے گزرا ہے مختلف مراحل سے گزر کر آخر یہ ایک خطرناک موڑ میں گز گیا اس وقت ان کے مخلص اور سمجھدار قسم کے جو قائدین تھے وہ شہید ہو چکے تھے اور قیادت اب بعض اس طرح کے جاہل اور متفق علیہ مسائل سے منحرف فکر رکھنے والے طبقے اور تکفیریوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی قیادت تکفیریوں اور مجرموں کے ہاتھ میں آ گئی تھی ان کے افکار جو ہے تکفیر اور جہادی افکار کا ایک ملغوبہ ہے اور یہ سب کچھ ایک مضبوط استخباراتی ترتیب کے ذریعے ہوا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مجاہدین خود کبھی بھی اپنے پاؤں پر کلاڑی تو نہیں ماریں گے لیکن جب سمجھدار لوگ ان کے اندر ہوشیار لوگ ان کے اندر نہیں ہوں گے تو ان سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہاں پر اسی طرح ہوا آخر جا کر یہ جہاد انیس سو چھیانوے کے اواخر میں تحلیل ہو کر رہ گیا اور لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے استاد فرما رہے ہیں کہ دینی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے ہمارے سامنے بھی کوئی چاراہ کار نہیں تھا کہ ہم اس جہاد سے اعلان برأت نہ کریں تو ہم نے اس تنظیم سے الجماع جہادیہ مسلحہ اس سے ہم نے برأ کا اعلان کر دیا اور ہم نے اس سے بے زاری کے اظہار کیا انشاءاللہ اللہ چھٹی فصل میں ہم اس تجربے کے بارے میں مختصر معلومات آپ کو دیں گے اس سلسلے میں استاذ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے مختصر شہادتی فی جہاد فی الجزائر انیس سو اٹھاسی سے انیس سو تک جاری رہنے والے الجزائری جہاد کے سلسلے میں میری مختصر گواہی وسعبََََََََََََ ان شاء اللہ اور ان اللہ اسے میں انقریب نشر کروں گا یہ کتاب استاذ کی متبادل میں موجود ہے پھر خل کے فولڈر میں ابو مصعب سوری کے خانے میں یہ کتابیں آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں پی ڈی ایف یا ووٹ کی شکل میں حاصل یہ کہ اس کتاب اور الجزائر کے جہاد کا کیا تعلق ہے قارض ہے کہ لندن میں بیٹھ کر ہم نے اس بات کا احساس کیا کہ الجزائر کے جہاد کو علاقائی اور عالمی کفار نے مل کر ختم کیا ہے یہ ایک صدمہ تھا اور یہ ایک جھٹکا تھا جو ہمیں لگا انہوں نے اس جہاد کو راستے سے نکالا منحرف کیا اور پھر اس جہاد کے اوپر ایسے قائدین مسلط کیے اور پھر امنیت کے اعتبار سے اس تحریک میں کھوکھلا پن آ گیا جو چاہے داخل ہو سکتا ہے اور کفار عالم نے ان منصوبوں کے ذریعے الجزائر کے مجاہدین کو الجزائر کے مسلمانوں سے اور جمہور امت سے الگ تھلگ کر دیا اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا یا الجزائر کے استخبارات نے ان کے ناموں سے قتل عام کیے مسلمانوں کے کرتے وہ تھے نام ان کا آتا تھا بد سے بدنام برا رغم نجہ جماحری البحرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمع اسلامیہ مصلح عسکری اعتبار سے اور عوامی محبت کے اعتبار سے ایک بہترین کامیاب تنظیم تھی اور اس دور حاضر میں اس طرح کامیابی کے ساتھ کوئی بھی تنظیم نہیں چلی اور جو مقبولیت اس تنظیم کو حاصل ہوئی وہ کسی بھی تنظیم کو نہیں حاصل ہوئی لقد کان تل کا تجربہ تو درسن قاسیا یہ تجربہ ایک بہت دردناک درس تھا اس تجربے نے مجھے یہ سکھایا اور میرے دل و دماغ میں جو افکار پہلے سے عالمی جہاد کے سلسلے میں موجود تھے ان کو مزید پختہ کرنے میں اس تجربے نے میری مدد کی وہ تجربہ کیا تھا کہ علاقائی طاوتوں کے خلاف نئے عالمی نظام کے زیر سایہ جو بھی جہاد ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب کہ پوری دنیا نے جہاد کو اس وقت دہشت گردی کا نام دے دیا ہے اسلامی جہادی تحریکوں کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا ہے تو آپ کو کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی جب تک کہ آپ اس عالمی کفر کے خلاف نہیں لڑیں گے تو آپ علاقائی تابوتوں کے خلاف لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے اس تجربے نے مجھے یہ سکھایا استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں چنانچہ انیس سو کے اواخر سے انیس سو ستانوے کے اواخر تک یعنی تقریباً ایک سال انیس سو کے اواخر سے انیس سو ستانوے کے اواخر تک یعنی تقریباً ایک سال تک میں ساتھیوں کے ساتھ مجلسے اور مذاکرے کرتا رہا غور و فکر کرتا رہا لندن میں موجود بعض جہادی تنظیموں کے بڑے اور رہبروں کے ساتھ بحث و مباحثے کرتا رہا تاکہ اس بات کو میں سمجھ سکوں کہ اس زمانۂ حاضر میں جو مختلف جہادی تحریکیں آگے بڑھی وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی ان کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بحث و مباحثے اور مناقشے کرتا تھا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے اس میں کوئی عائد کی بات نہیں ہے آپ آئیں اور ہم سے آپ بحث کریں میں آپ کے پاس آؤں آپ کے ساتھ میں بحث کروں امت کے فائدے کے لیے یہ اچھی بات ہے اس کو اختلاف کہا جاتا ہے اور جو کام تنقید برائے تنقید ہو صرف دوسرے ساتھی کو مغلوب کرنے کے لیے ہو اسے خلاف کہا جاتا ہے علمی اختلاف سے علماء منع نہیں کرتے تعمیری اختلاف سے علماء منا نہیں کرتے خلاف سے منا کرتے ہیں یعنی مخالفت سے اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے میرے بھائیو اختلاف علماء کے اندر موجود رہا ہے اور رہے گا اب دیکھیں فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر کسی بھی مذہب کی کتاب اٹھائیں کہ استاد یہ کہہ رہے ہیں شاگرد یہ کہہ رہے ہیں یہ اختلاف ہے اور یہ علمی اختلاف ہے علم کی بنیاد پر تجربے کی بنیاد پر افکار کی بنیاد پر اختلافات اس کی گنجائش ہے شریعت میں اور جیسے مجھے برداشت کرنا چاہیے آپ کو بھی برداشت کرنا چاہیے جیسے آپ کی بات کی گنجائش اس دنیا میں موجود ہے ہماری باتوں کی گنجائش بھی اس دنیا میں موجود ہے جب تک کہ وہ شرعی اساس اور شرعی بنیادوں پر ہو بات سمجھ میں ہے تو اختلاف جب مخالفت بن جائے تو پھر بات خطرناک ہو جاتی ہے یہاں پر یہ بات میں نے بطور حاشیہ ذکر کی ہے اسا مصعب سور حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں لندن میں اپنے بڑوں کے ساتھ جہادیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بحث مباحثے مناظرے نقاش کیا کرتا تھا کہ کیوں آخر یہ تنظیمیں ناکام ہوئی ہیں اور ان کو کامیاب کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس زمانے میں عصر حاضر میں جو تحریکیں اٹھی ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہے مغرب یعنی مراکش انیس سو ترسٹھ میں سوریا میں 1965 میں مصر میں 1965 میں ترکی میں انیس میں الجزائر میں 1976 میں سوریا میں دوبارہ ایک لمبا تجربہ 1975 سے 1982 تک مصر میں دوبارہ انیس سو اکاسی میں لیبیا میں انیس میں الجزائر میں دوبارہ 1990 سے 1996 تک لیبیا میں دوبارہ 1994 سے 1996 تک اس کے علاوہ اور بہت سارے تجربات ہوئے ہیں مسلمانوں کے ممالک میں جیسے تھونس اردن یمن لبنان وغیرہ یہ ناکام کیوں ہوتے ہیں ناکامی سے مراد آپ سمجھ گئے ہیں کہ اپنے ہدف کو کیوں نہیں پہنچ پاتے اور ان کا ہدف کیا ہوتا ہے سب کا مرتد نظام حکومت کو ختم کر کے اسلامی نظام حکومت قائم کرنا اس میں سب ناکام کیوں ہوتے ہیں اور اس ناکامی کا علاج کیا ہے تو سر فرما رہے ہیں کہ کئی ملاقاتیں ہماری ساتھیوں کے ساتھ اس پر ہوئی ہم کانفرنسوں کی طرح مجلس سے مرتب کیا کرتے تھے ہماری مجالس ہوا کرتی تھی اور ہم سب بیٹھا کرتے تھے اور ناکامی کے اسباب اور تنظیمی اعتبار سے عسکری تنظیمی حیثیت سے کام کرنے والوں کے ناکامی کے اسباب اور اس طرح وہ تنظیمیں جنہوں نے کُلم کھلا مورچے کھول کر اور میدان میں لڑائی کی ان کی کامیابی کے اسباب مثال کے طور پر بوسنیا چیچنیا افغانستان ان باتوں پر ہم بحث کیا کرتے تھے اور تنہا جہاد کے موضوع پر بھی ہم بحث کیا کرتے تھے جو اب ایک نئے نمونے کے طور پر جہادی میدان میں ابھرا ہے تنہا جہاد کہ کسی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں ہے اور چند ایک مثالیں اس کی حرب الخلیج کے بعد انیس 19 کے بعد منظر عام پر آئی بعض مسلمان نوجوانوں نے یہاں وہاں اس طرح کی کاروائیاں کی اور بہت کامیاب کاروائیاں کی لیکن وہ کسی تنظیم کے نہیں تھے بات سمجھ رہی ہے تو اس پر بھی ہم بحث کیا کرتے تھے یعنی پہلا تجربہ جو ہے جہادیوں کا کیا ہے تنظیمی تجربے کہ بطور تنظیم جگہ جگہ کاروائیاں کرتے اور دوسرے تجربے کی شکل کیا ہے کہ کھلا مور ہے بس مارو دشمن کو جیسے بوسنیا میں چیچنیا میں اور افغانستان میں ہوا روس کے خلاف جہاد میں اور تیسری صورت کیا ہے تنہا جہاتی۔ جو حرب الخلیج کے بعد 1991 کے بعد منظر عام پر آیا ہے استاد کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان ایام میں جو میں غور و فکر کیا کرتا تھا اور بحث مباحثے کیا کرتا تھا اور لکھا کرتا تھا ان تمام باتوں کے نتیجے میں یہ کتاب آپ کے سامنے آج وجود میں آئی ہے اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو کہ دوسرے مرحلے میں ہم نے ذکر کی ہسپانیہ میں انہوں نے بیان لکھا تھا اس کا اثر بھی اس کے اندر تھا گویا کہ کتاب میں جو یہ افکار ہیں یہ کیسے پروان چڑھے ہیں ان میں الجزائر کے جہاد کی کامیابی اور پھر ناکامی اور پھر اس کے اسباب و نتائج ان تمام باتوں کا بھی دخل ہے اسا فرما رہے ہیں کہ یہ افکار میں نے اپنے سینے میں لیے اور پھر میں افغانستان کی طرف چلا گیا افغانستان میں طالبان کی کامیابی کابل کی فتح اور اسلامی عمارت کے اعلان کے بعد میں دو مرتبہ بطور ترسد بطور ریکی افغانستان گیا ہوں جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہے اور کون لوگ ہیں اور جب میں نے یہ دیکھا کہ اب اسلام پسندوں کا ٹھکانہ یورپ میں ختم ہو چکا ہے جائے پنا ہمارے لیے نہیں رہی خصوصی طور پر جہادیوں کے لیے تو پھر میں نے وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لندن کے کسی جیل میں سڑ جاؤں کیونکہ لندن کی جو ڈیموکریسی ہے یہ بھی آپ امریکی کو بوائی کے ساتھ ملنے کے بعد تقریباً ختم ہو چکی ہے استاذ نے یہاں عربی عبارت میں خاص الفاظ استعمال کیے ہیں میں اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کر رہا لیکن آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں فی لندن التی فق عدت عظرتح عد مکرفیہ الصلی معاشرت الک امریکی کو بوائی کے ساتھ